آلی ہی وبارک و و و علیک. السلام علیکم خواتین نظرات آپ کے پسندیدہ پروگرام دخی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. آج بغیر کسی تمیز کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ محترم جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب دیکھیں پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, سلام علیکم جی. السلام علیکم وعلیکم السلام السّلام علیکم جی وعلیکم السلام ہاں جی میں نے ذرا یہ بابا جی سے پوچھنا ہے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو ہاں جی میں بامبے سے بول رہی ہوں انڈیا سے ہندوستان سے کیا نام ہے آپ کا منندر کور منندر کال ہلو ہاں جی آپ کس کمٹی سے بلانگ کرتی ہیں ہم لوگ سکھ کمیونٹی سے سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں جی منندر صاحب فرمائیے ہاں جی میں ابھی پندرہ سال سے بیمار ہوں اور ڈاکٹر سے کچھ علاج نہیں مل رہا ہے ابھی میں بالکل بستر پہ ہوں چل نہیں پا رہی ہوں تو بس میں اس کا علاج دیکھنا چاہ رہی ہوں بس میں جلدی ٹھیک ہو کے اجمیر شریف جانا چاہتی ہوں اچھا ماشاء اللہ منندر پال صاحبہ یہ بتائیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں آپ لوگ ہاں جی ہم لوگ روز دیکھتے ہیں آپ کی پوری سکھ کمیونٹی دیکھتی ہے نہیں کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے پورا کتونی میرے کو اچھا تو کیا محسوس کرتے ہیں مطلب آپ نے کیا ایسا محسوس کیا جس کی وجہ سے اس پروگرام میں کال کی ہے یہ ہم کو دیکھتے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کا پرابلم سنتے ہیں کہ سالو ہو جاتا ہے تو میرے کو بھی تھوڑا حوصلہ بڑھا کہ یہ میرا بھی یہ معاملہ سلٹ جائے گا اچھا منندر صاحب آپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہو کے اجمیر شریف یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بس وہی کہ میرا ٹھیک ہونے کا اچھا کا بن جائے تو میں جانا چاہتی ہوں درشن کرنا چاہتی ہوں درشن کرنا چاہتی ہیں ہاں جی اور اگر انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گئے تو درشن کرنے ضرور جائیں گی ہاں جی جب درشن کریں گے کریں گی تو پھر ہماری طرف سے ہی محبتوں کا تحفہ پیش کریں گی وہاں پہ بالکل جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ جی میں اللہ تبارک اللہ و تعالیٰ سے دعا گوں گو منندر صاحبہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ اجلا نصیب کرے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہندوستان سے کال کیا السلام علیکم حضر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور صاحب کیا فرمائیں گے سکھ کمیونٹی کی پہلی کال منندر کال ہندوستان سے محترمہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بڑا کرم ہے اللہ کے ناموں کا بڑا فیضان ہے اور اسی فیضان کا سمرہ ہے کہ آپ الحمد رب العالم ہم سے رابطہ کر رہی ہیں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہا کریں اور یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلام و یا, یا, یا اللہ چوبیس گھنٹے جب بھی آپ جاگ رہی ہوں پڑھتی رہیں ان اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو صحت پسیب ہو جائے ان شاء اللہ جی باقی ناظرین آپ دیکھیں کیا خوب بات ہے خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کی شان میں, میں کتنی قصیدے پڑھوں واللہ وہ کم ہیں کہ آپ, آپ کو واحد ولی ہیں اس پورے ہندوستان کے آپ کو شہنشاہ ہند کہا جا جاتا ہے نائب رسول فل ہند کہا جاتا ہے کمال فن کے ناظرین کہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہے آپ کا تعلق کسی بھی نظریے سے ہے آپ کا تعلق کسی بھی سکول آف تھاٹ سے ہے لیکن جب آپ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ جو درشن کے درشن کا تصور ہے در اصل یہی درشن ہے نازی کہ جس درشن کو حاصل کرنے کے لیے انسان جاتا ہے کیونکہ اگر یہ درشن مل جاتے ہیں تو بات یہی ہوتی ہے کہ نظر کرم ہو جایا کرتی ہے اور اگر اس درشن کا درشن نہ ہو تو پھر کوئی بھی نظر کرم نہیں حاصل ہوا کرتی ہے. علیکم السلام, علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں عبد الحمید دولت پور سے بات کر رہا ہوں دولت پور, پور کہاں پہ یہ نواب شاہ جان نواب شاہ عبد صاحب فرمائیے جی میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو بڑا پریشان رہتا ہوں جس کا ہاتھ ڈالتا ہوں اسی میں نقصان ہو جاتا ہے اللہ کریم اور بہت اللہ بہت کریم عبدالحمید صاحب آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ناظرین بات یہ ہے کہ میں واللہ بہت خوش ہوں اس بات پہ آپ ہی دیکھیں ماشاء اللہ دوفی دنوں کا سہارا یہ جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی دکھی دلوں کا سہارا ہے دکھی مسلمانوں کا سہارا نہیں ہے اور اس طرح کی جو غیر مسلموں کی کالز ہمارے یہاں آتی ہیں خوش کہتے ہیں در اصل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل تو دل ہوتا ہے دل, دل کسی, مسلمان کا, کسی, ہندو کا, کسی سکھ کا کسی عیسائی کا نہیں ہے بلکہ دل جب ہمارے پاس آتا ہے اور دکھی ہو کر آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دکھوں کا مناوا ہو سکے آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک خواتین دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید ابال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کارنر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید جی میرا نام تنزیلا میں ٹورانٹو سے بات کریں جی فرمائیے جی مجھے میرا مسئلہ یہ کہ میرے آبی فلم میں جس جسے مائدین کہتے ہیں وہ درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں کافی جیسے بچوں کے ساتھ بھی پرابلم ہوتی ہے اور بالسپا جیسے بھی روزے دیکھ کے چھوڑنے گئے کافی میں نے یہاں ڈاکٹر کو دکھایا لیکن پھر بھی بالکل ختم جیسے نہیں ہوگا نہیں مجھے اندازہ ہے مائگرین کا پین جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے بہرحال آپ کو ضرور اس کا حل بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں چورنٹو سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی جی سر سر میں پنڈی سے بول رہا ہوں شاہدریم قریشی تھوڑا سا اونچا بولیں گے قریشی سے بول رہا ہوں شاہدریم قریشی جناب سر میری اصل میں والدہ ہیں اور والدہ بھی ہیں بیمار آتے ہیں ہر وقت اللہ خرید والد کا نام محمد سلیم قریشی ہے اور والدہ کا نام خرشید بیگم ہے ٹھیک ہے اور گھر میں بھی سر وہ جو نیا گھر میں نے بنایا ابھی ریسنٹلی تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں سر رات کو آبازی سازی آتی ہیں اور ابھی میرا تو منتھ میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ بھی بےچارا نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو روتا بہت ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئی مسئلہ تو ہے بالکل آپ کو بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا فرمائیں گے دولت پور سے پیارے بھائی آپ نے کہا کہ کام خراب ہو جاتے ہیں بنتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام بنا دے آمین صبح اور شام گیارہ گیارہ مرتبہ سور قریش لی لا قریش اس صورت کو فجر کے نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا کئیو موم رحمت استغیث کا, کا ورد کریں اور کل کی رات جو ہے وہ شب قدر کی جو عظیم رات ہے اس رات میں 40 رقط نماز نفل ادا کریں اور اس میں ہر رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور تین رضا سور اخلاص پڑھیں اور آخر میں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ شاء پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ جی اللہ کے بعد کی کال کیا والے بہن آپ نے کینیڈا سے کہا کہ میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے روزے چھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی کے ساتھ درازی وبل خیرتہ فرمائے پہلی بہن میرے پاس الحمد دنیا جان سے جو خطوط آتے ان میں, میں ایسے مریضوں کے لیے خاص نسخے بھیجتا ہوں جو آدھے سر کے یا پورے سر کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں طبعی نسخے بھی موجود ہوتے ہیں اور وضاحت بھی ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک وظیفہ تو دے دیتا ہوں لیکن آپ کو ہمارے ادارے میں میرے ادارے میں سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پر خط لکھنا ہوگا جس میں ان اللہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ساتھ سر کے تمام امراض کا علاج بھیجواؤں گا اس وقت وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے سر پر آپ ہاتھ رکھ کر یا سلام یا جب یا سلام یا جبارو یا سلام ہو یا جبارو سر کو پکڑ کر سو مردہ پڑھیں پھر سر پر ہاتھ سر پر ہاتھ پر دم کر کے اس ہاتھ کو سر پر بار بار پھیریں آپ یہ عمل خود بھی کر سکتی ہیں اور آپ کے شوہر اور بچے بھی کر سکتے ہیں ان اللہ اس سے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے شاء اللہ جی اور بات کی کال کیا محترم آپ نے کہا کہ گھر میں آوازیں آتی ہیں بچہ سوتا نہیں ہے والد اور والدہ والد اور والدہ ماجدہ دونوں جو ہیں مطلب یعنی کہ بیمار رہتے ہیں بچہ نہیں سوتا اس کے لیے یا ہادی یا ہادی یا ہادی یہ چھیاسٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر آپ کی بیوی دم کرے ان اللہ تعالی بچہ سونے لگے گا دوسرا ہے کہ گھر میں آوازیں جو آتی ہیں اس میں عام طور پر جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں ابھی مجھے پتہ نہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے میرا خاص تعویذ ہوتا ہے نقش ہوتا ہے آپ سیلانی ویلفیئر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں گے ان اللہ ہم آپ کو وضاحب بھجوائیں گے اللہ نے چاہ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. والد اور والدہ کے لیے جو ہے وہ روز آنا دس تسبیاں فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کا نام ایک ہزار مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر پانی ب دم کر کے پانی رکھیں اور روزے کے علاوہ اوقات میں پانی پیتے رہیں انشاءاللہ تعالی بہت بہتری ہو جائے گی ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں بس کوشش کریں کہ اس میں طور سے عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کریں اور یہ جو مہینے کا آخری آخری سواں ہمارے سامنے موجود ہے آخری آخری گھنٹے اور آخری آخری دن اور آخری آخری ساتیں موجود ہیں مانگے ناظرین جو مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آفیت کے ساتھ عطا کر دے جو ہماری خواہشات ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو Hello السلام علیکم وعلیکم السلام میں مشرا بات کر رہی ہوں چکوال سے جی فرمائی مجھے اپنے بھائی کا مسئلہ پوچھنا تھا ایک سال ہو گیا میرے بھائی کی شادی کو <تصفح> اور ان کی بات نہیں ہے فریقہ میں ہوتے ہیں اور ابھی چھٹی تو میں نے انچنا تھا کوئی جادو وغیرہ تو نہیں آتے اللہ کریم ہے جی مطلب بات یہ ہے کہ صرف اس بات کی کھوج نہ لگائی جائے کہ کیا ہے, کیا ہے کیا نہیں بلکہ اس بات کی کھوج لگائی جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا صاحب کیا فرمائیں دونوں میاں بیوی بی جو ہے ان راتوں میں اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دو رقط سلاط حاجت پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ حشر کی تلاوت کریں اٹھائیس پارے کے اندر سورہ حشر دو رکوع کی آپ کو مل جائے گی اس کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ان اللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی اس کے بعد ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم جی بھائی جناب جی میں انجم بات کر رہا ہوں لاہور سے جی انجم صاحب مولانا مل, صاحب کا بھی بہت بہت سلام وعلیکم وعلیکم السلام اچھا سر مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً چار ماہ پہلے نا میری جاب ختم ہو گئی नहीं. تو وہ حالانکہ میں نے پچھلے سال نومبر میں سوئچ کیا تھا یعنی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں گیا تھا لیکن انتخاب کر کے گیا تھا नहीं. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ اس کے باوجود تقریباً چھ سات ماہ بعد ہی میری جاب جو ہے نا وہ ختم ہو گئی Allah. تو اب اس کا نا وہ بار بار وہ بڑھتا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی وظیفہ مولانا صاحب میرے لیے مطلب اس وقت اسٹیکس کیا ہے آپ کا کہ آپ جاب لیس ہیں یا جاب پر ہیں اس وقت میں جاب لیس ہوں جاب لیس اور کہیں آپ نے اپلائی کیا ہے جی کافی جگہوں پہ کیا ہوا ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک اللہ بہت, بہت کریم بہت, کریم بہت, کریم بہت کریم مختصر وقت ہے صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے چار سو چالیس مرتبہ یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز اللہ کا یہ نام فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیموں کا وز کریں اور جو بھی میں نے پروگرام میں چالیس رقط کل کی رات کے پڑھنے کے بتائے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور قدر اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھیں کل کی رات میں چالیس رقع نفل پڑھ کر جو حاجت پیش کریں گے انشاءاللہ پورا سال آپ کو سلامتی کے ساتھ وہ حاجتیں پوری ہوتی نظر آئیں گے انشاءاللہ شاء بات یہ ہے کہ کل ستائیسویں شب ہے اور ممکنہ شب قدر کہتے ہیں کہ وہ ہوگی اب یہ 21، تیئیس پچیس ستائیس کسی ایک رات کو ہم تلاش کسی ایک رات میں سے ہم تلاش کرتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ کون سی رات میں ہے لیکن ممکنہ طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ستائیسویں شب جو ہے در اصل شب قدر ہے لیکن ہم تو ایک بات کہتے ہیں ناظرین ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں چاہیے کہ ہر رات کو اس انداز سے ہم منائیں اور ہر رات میں اس انداز سے عبادت کریں تاکہ ہمیں یہ لگے کہ یہ ہماری آخری رات ہے اور اس رات کے بعد شاید ہمیں کوئی رات میسر نہیں آئے گی اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں جس انداز سے اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں جتنا گڑ سکتے ہیں جتنا رو سکتے ہیں اور جتنا آنسو بہانے کا اہتمام کر سکتے ہیں اور جتنا اپنے گناہوں پر نادم ہو کے اپنے تمام معاملات کو اپنے تمام گناہوں کو اپنی تمام ختاؤں کو اپنی تمام لغزشوں کو اللہ تبارک و کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہیں اور اللہ سے عافیت مانگ سکتے ہیں اور اللہ سے اس کا قرب اور اس کی رضا مانگ سکتے ہیں اور جہنم کی نار سے خلاصی مانگ سکتے ہیں اور اپنی مغفرت کے پروانے مانگ سکتے ہیں اور اپنے لیے درازی عمر خیر مانگ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ ہمیں مانگ لینا چاہیے دنیا کی تمام مصروفیات کو تر کر کے اگر ہم کل رات باقاعدہ اہتمام سے بیچیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری تمام پریشانیوں کو حل کرے گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سفر. بحمد رحمی فرور دیکار عالم تیرا کروڑ ہاتھ کروڑ احسان کہ تون نے ہمدگی میں ایک بار بار پھر جنت کمانے کا مہینہ ماہ رمضان کی صورت میں عطا کیا نعمتیں حاصل کرنے کا سلامتی حاصل کرنے کی نات کریم ہم تیرے بندے اور تیری بندیاں لاکھوں کروڑوں اس وقت اس بیسویں شب میں تیری بار میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں اے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تو یہ ہمارے آقا کا واسطہ تمام نبیوں کا واسطہ صدیقین شہدا صالحین کا واسطہ غوث اعظم کا واسطہ غریب نواز کا واسطہ داتا علی حجویری کا واسطہ شیخ فرید الدین شکر گنج کا واسطہ مولا یہ لاکھوں کروڑوں ہاتھ ہمارے ساتھ ماہ رمضان کی اس شب میں اٹھے ہوئے ہیں ان میں جو تیرے مقبولین ہیں ان مقبولین کا واسطہ اعتکاف کرنے والوں کا واسطہ تحجد میں تجھے پکارنے والوں کا واسطہ باری تعالیٰ ہم سب کی ہمارے والدین کی اور سہاری امت کی بخشش فرما دے مولا آمین ہم آمین کو ہمارے بچوں کو سہارے مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے تیرے فضل سے تیری نوازشوں سے جو رمضان میں روزے رکھے آج تک جو نمازیں پڑھی مولا ان کو اپنی باہر گاہ میں قبول کر لے مولا اس مقدس رات میں جب تیری رحمت چھما چھم شم یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا تو مولا ہم تیرے لاکھوں کروڑوں بندے ایک ساتھ اجتماعی طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما امین اور تیری عزت و جلال کی قسم ہم جہنم کے کام نہیں کرنا چاہتے ہماری مدد فرما امین جنت کے کام کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد فرما امین اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما امین ہماری عزت آبرو جان مال اولاد کی حفاظت فرما امین پروردگار ایمان پرافیت کے ساتھ زیر سبز گمبد مدین پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور جلبوں میں مرنا نصیب پرما امین جنت البقی میں دفن ہونا نصیب پرما امین جنت الفردوس میں تیرے حبیب کا پڑوسی بننا نصیب پرما امین اے اللہ زندگی کے جتنے دن اور راتیں باقی رہ گئی ہیں ان کو جنت نظیر بنا دے امین ہماری قبر کے گڑھے کو جنت کا باغ بنا دے امین اور اے اللہ اپنی کرم نوازی سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ اچھا بنا دے امین جتنے بیمار ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اور پورے عالم میں ہیں ان تمام کو صحت عطا کر دے آمین جتنے بے روزگار رسک کی تنگی کے شکار ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان تمام کو ہرم سب کو حلال روزی عطا فرمائیں جتنے بے اولاد شریک ہیں ان کو زندگی والی اولاد عطا کر دے اتنا فرمان اولاد سے بےزار لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کی اولاد کو فروبردار بنا دیں جتنے بچیوں کے والدین جن کی شادیاں نہ ہو رہی ہیں وہ شریک ہیں ان کی بچیوں کے رشتے ہو جائیں پروردگار جتنے قیدیوں کے گھر والے ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے قیدیوں کو آزادی مل جائے گم گمشدہ لوگوں کے گھر والے ہمارے ساتھ شریک ہیں مولا ان کے گھر والے خیریت سے اپنے گھر والوں کو پا جائیں مولا پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی جو مصیبتیں ہیں جو اذیتیں ہیں جو تکلیفیں ہیں جو پریشانیاں ہیں تیرے سوا اس کو کون دور کرے گا مولا تُس سے فریاد ہے تج سے فریاد ہے